سرو ٹریپل فائیو ڈاٹ کام آڈیو پروڈکشن دی پرولگ ٹو دا کینٹب ریٹیل بائی جیفری چوسر آپ سن رہے ہیں انگریزی ادب کے پہلے اہم ترین نام رائٹر جیفری چوسر کو یہ پرولوگ تمہید نقطۂ آغاز ہے ایک بہت طویل نظم کا اور زمانہ ہے سن تیرہ سو اسی کے آس پاس کا چوسٹھ آٹھ سو اٹھاون ستور پر مشتمل طویل نظم کی ابتدا موسم بہار کے تعارف سے کرتا ہے اس موسم میں انسان پرندے جانور اور پودے نئی زندگی اور توانائی حاصل کرتے ہیں یہی اسپریچول ریبرتھ کا موسم بھی ہے چنانچہ لوگ دور دراز سے سینٹ ٹامس کے مزار کی زیارت کے لیے کینٹربری روانہ ہوتے ہیں اس پرولوگ میں چوسر ان لوگوں کا تعارف کروا رہا ہے جو زیارت کے سفر میں اس کے ہم سفر ہیں ان پلگرمس میں چوسر کے معاشرے کے ہر ہر طبقے سے تعلق رکھنے والا فرد نظر آتا ہے کرداروں کا یہ تعارف پورٹریٹ گیلری انگلش ادب میں سب سے پہلا بہترین کام ہے کا بنیادی مقصد نیکی پھیلانا اور انسان کی اصلاح کرنا نہ تھا مگر اس کے کردار جیسے دی نائٹ دی پارسن دی پلاؤ مین یہ واضح کرتے ہیں کہ اچھے انسان کے اندر کیا خوبیاں ہو سکتی ہیں چوسر نے دی نائٹ کا تعارف سب سے پہلے کروایا اور اس کی خوبیوں کو اجاگر کیا شاید اس کا مقصد یہ تھا کہ ہم بعد میں آنے والے دوسرے کرداروں سے اور خاص طور پر بہت زیادہ خامیاں رکھنے والوں سے اس اچھے کردار کا موازنہ کر سکیں کردار نگاری حقیقت پسندی طنز و مزاح انسانیت سے ہمدردی قوت متخلاء اور زبان پر زبردست گرفت ایسی خصوصیات ہیں جن کی وجہ سے کئی صدیاں گزرنے کے بعد آج بھی یہ کردار ہمیں اپنے سامنے جیتے جاگتے چلتے پھرتے دکھائی دیتے ہیں ایک اہم بات جو آپ کو ذہن میں رکھنی ہے کہ چوسر کی پرولگ ٹیلز اس دور کا کام ہے جب انگلش زبان پور سٹیٹ آف ڈولپمنٹ میں تھی وین دیٹ اپریل ود ہز شاور سوٹ دی ڈراٹ آف مارچ ہیتھ پیئرسڈ ان سچ لکھاور آف وڈر is دی جب اپریل کا مہینہ اپنی خوبصورت رم جم ہلکی ہلکی بارش برساتا ہے تو مارچ کی خشکی ختم ہو جاتی ہے ہر شاخ کو ایسی شاندار شبن ملی کہ اس کی طاقت سے پھول کھل گئے مغرب سے سحر انگیز خوشبودار ہوائیں خزاں کو بہار میں بدل دیتی ہیں جس سے نئے پودے کھل جاتے ہیں سورج کا زمین کے گرد اپنا آدھا چکر مکمل ہوا پرندے گیت گا رہے ہیں چہچہا رہے ہیں ان کے دلوں پر بھی بہار کا جادو چل چکا ہے یہی خوشی انہیں رات بھر سونے نہیں دیتی موسم بہار انسانوں پر بھی ایسے اثر انداز ہوتا ہے کہ لوگوں کی خواہش زیارت کے لیے شدید تر ہو جاتی ہے چنانچہ زائرین بہت دور دراز کے سفر پر جانے کے لیے تیار ہیں کیونکہ ان کی مقدس جگہوں کو جاننے کی خواہش ہے نیک لوگوں کے مزار کی زیارت کے لئے انگلینڈ کے ہر ہر علاقے کے لوگ کینٹربری کے سفر کے لیے جا رہے ہیں کیونکہ ان لوگوں کو معلوم ہے کہ انہی نیک لوگوں کی دعاؤں سے ان کی پریشانیاں ختم ہوئیں اسی موسم کی بات ہے کہ میں ٹیبرڈ ان نام سرائے میں رہائش پذیر تھا جہاں سے میں پرخلوص اور عقیدت مند دل کے ساتھ کینٹربری زیارت کے لیے جانے کی تیاری کر رہا تھا کہ اسی رات انتیس افراد جو کہ مختلف طبقہ زندگی سے تعلق رکھتے تھے اور قسمت نے انہیں ایک دوسرے کا دوست بنا دیا تھا اسی سرائے میں آ گئے جہاں میں رائش پذیر تھا یہ سب زائرین تھے اور کینٹربری جانے کے لیے اپنے گھروں سے نکلے تھے وہاں شاندار طریقے سے ہماری مہمان نوازی کی گئی جب رات ہونے لگی تو میں نے ان سب سے باتیں کی اور اب میں بھی ان کا دوست بن چکا تھا میں نے صبح جلدی اٹھنے پر رضامندی ظاہر کر دی تاکہ ہم کینٹربری کے لیے روانہ ہو سکے تاہم اس سے پہلے کہ میں اس کہانی کو آگے بڑھاؤں میرے پاس کچھ وقت ہے اور میں اسے اہم بھی خیال کرتا ہوں کہ ان سب کی خصوصیات کے بارے میں بتاؤں یعنی جیسے کہ ان کو میں نے محسوس کیا وہ کس طرح کے لوگ تھے کہاں سے ان کا تعلق تھا ان کا معیار کیا تھا ان کے کپڑے کیسے تھے اور کیا کیا چیزیں ان کے پاس تھیں میرا خیال ہے کہ مجھے سب سے پہلے نائٹ کے بارے میں بتانا چاہیے دا نائٹ کہا جاتا ہے کہ چوسر اپنی ابتدائی زندگی میں خود بھی سولجر تھا لہذا نائٹ کی کہانی کا سہارا لے کر اس نے پروفیشن آف سولجرز کی عظمت بیان کی ہے نائٹ کا کردار بہت دلچسپ ہے اور پورٹریٹ گیلری میں داخل ہونے پر سب سے پہلی نظر بھی اسی کردار پر پڑتی ہے نائٹ اے نائٹ دیر واز اینڈ دیٹ او مینٹ دیٹ ہی فرسٹ بگین آؤٹ لو شیولری ٹروتھ اینڈ آنر جو کہ ہمارے ساتھ زیارت کے لیے جا رہا تھا ایک قابل تعظیم اور معزز شخص تھا اور اپنے دور دراز کے سفر شروع کرنے کی ابتدا سے ہی اسے بہادری پسند تھی اس کی خصوصیات میں ایماندار اور خوش اخلاق ہونا اپنے عزت کروانا اور آزادی کو پسند کرنا تھا جنگوں میں اس نے اپنے عقاع سے بہت ہی وفاداری دکھائی اور یہی بہادری اس کی عزت کا باعث بن گئی اس نے کسی بھی شخص سے زیادہ اور دور دراز کا سفر کیا تھا بہت سی فتوحات کے وقت وہ وہاں موجود تھا بطور قائد بھی اس نے اپنا فرض انجام دیا بلکہ ایک جگہ تو اس کی قیادت میں کئی اقوام اور اہم شخصیات بھی شامل تھیں